أستغفره ورعب بالله من شرور ينفصنا ومن سلطة عمالنا من يهده الله فلا رأه دلنا ومن يفدله فلا رأه دلنا وأشهد أن لا, لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تنوطن إلا وأنتم مسلمون يا إسهى الناس اتقوا ربكم الذي اختلفكم من نفس واحدا واخترك منها زوجها وغز منهما رجالاً كثيراً وحساراً واتقوا الله الذي كسار أبو نبيه والأرحم الله كان عليكم ربيدا يا إسهى الذين آروا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَفْطِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَالَكَ فَرُجًا عُذِيمًا أضل عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معبساتها وكل مهدت بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النار فعوذ بالله سميع الذين من الشيطان الجزيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أطلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بذل قام جيد نوجوان ساسيو عظيم یہ صورت المنون کی ابتدائی دو آتی پڑھی گئی ہیں جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توثیق نصیب فرمائے اسلام میں خوشی اور خطوع کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے انسان کے اندر ایک کلمہ پڑنے کے بعد اگر خوشبو پیدا نہ ہو تو کبھی انسان اللہ کے رسول کی پرما برداری نہیں کر سکتا خوشوں کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی چار و جران اللہ تعالیٰ کی عزمتوں کی بری اللہ تعالیٰ کے گر اور خوف سے آپ کی گردن ہر ہر موقع پر اللہ اس کے رسول کی حکم کے سامنے آپ کی گردن جک جائے آپ جو کچھ کہیں سوائے اللہ رب العظین کی اور کوئی دوسری چیز آپ کی مد نظر نہ ہو آپ کے آدھا سکون و اطمینان کے ساتھ ہوں دل کلی طور پر اللہ تعالی کی طرح متوجہ ہو اسی چیز کا نام ہے خوشو خوشو کی بڑی قصیرت ہے پرانے پاک بیان کی گئی ہے یہی چاہیں اللہ رب العظین نے ارشاد بنایا جن کا حمل خاص عید نماز کی پابندی شریعت کی پابندی بہت کی خوش قید ہے یہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو خاشعین ہیں جن کے دلوں میں خوشی ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فروع کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشو نصیب فرمائے حدیث کہہ کر آتا ہے سبھی مسلم کی حدیث ہے حرت سے نبی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رابطی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ اللہ بہت ہی پابندی کے ساتھ دعا یاد کراتے تھے کمار کو سورت جیسے پران پاک سورت یاد کراتے ہیں ایسی ندی رہتا تھا ہم لوگوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے کرام اپنی اولاد کو اور آنے والی نسل کو بھی ویسے ہی دعا یاد کراتے تھے تعلیم کے دعا کی جیسے قرآن کی صورت یاد کراتے ہیں وہ دعا جیسی اولا آپ نقشی تکواہ وہ تکتی ہے اولا کرا او ان کام یہ چار چیزوں سے فرماتے امنی اور بل اے دل سے میں فراہم آپتا ہوں جو دل کس دل کے سو نہ پایا جائے اللہ تعالی کا خوف نہ پایا جائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ علم نقصہ ایسے نقص سے ہم پڑھ مارتے ہیں جو کبھی آسودا نہ اور پر تیر وَمِن پناہ ہیں ہو اور نمبر تین علم ایسے علم سے پناہتے ہیں جو علم فائدہ مند نہ ہو اور چوتھی چیز ہے کرتے تھے آپ نے ساتھ روایا کی اس میں أي شيء دواك من سعى تعالى تعالى بالقبور نهض اللهم اني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشفى أي في كم شهدان جيبتها میں آپ کا نہ ہو ایسی دعا سے بچائیں جو دعا کاغیر قبول نہ ہو ایسے نقص سے بچائیں جو نشر کریں آدودہ نہ ہو اور ایسے جن سے اندرا کارا میں فراہم مانگتا ہو مجھے بچائیے جو فائدے مند نہ ہو تو ایسے دل سے مطلب پناہ مانگا کرتے ہیں اور باقاٹا فراہم مانگنے کا حکم دیا ہے خاص طور سے خوشو نماز کہیں جائے یہ پانچ مندے کی جو آواز ہمارے اوپر پرت فرار دی گئی نماز کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں ایک فائدہ تو یہ ہے جن کا سرا ترہا شاہ گل کر نماز کی حد اور سے روک دی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے و رجاتیاں یہ نماز کے اکیلے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی ہے یہ جی آپ کی سفارش کرے گی یہ کنڈک میں لے جانے کا کل بنے گی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے کر بڑا فائدہ رکھا ہے کہ انسان کے گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں وہ آئی بھی شرا کئی اور نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ذکر راہی کا سب سے بہتر طریقہ اللہ نے اس کو بنایا ہے لیکن یہ نماز ہوئی اسی وقت انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی جب اس نماز میں خوشی اور خود ہو اس پورا نے فرمایا نیشر مہاشرو کامیاب ہو گئے پناہ پا گئے مار بارے جنہوں نے کامیاب ہوگئے پڑا پا رہے وہ اپنی نماز میں خوش و ابو پیدا کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو خوش و اردو کی ساتھ پڑھا کرتے ہیں وہی نماز اللہ کا قابل قبول ہے اور وہی آپ کے لیے فائدے مند ہوگی جس میں نماز جس نماز پہلے خوشی پایا جائے اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے نہ ہمارے دل میں خوشبو ہے نہ حشیت ہے نہ خوف ہے اور ہمارا دل بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے ایسے اگر کر کے چلے بھی جائے تو یہ تمام کو فائدہ دینے والی نہیں ہے اس لیے مستد احمد فن احمد اور سننے کے حدیث اگر وہ بادان ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اگر صلاح نے شاہ فرمایا اب سو فرارا کس فر رہا ہو یہ دونوں پانچ وقت کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق کرار دیا ہے پمر آفانا روپ ہنگنا ہندا وہ آٹن روحو رہا وہ سو رہا وہ خوش رہوں گا جہاں تک آپ احساس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز کو قرار دیا ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کرے اچھی طرح سے وبو کرے وقت کا لحاظ کرتے وہ करते ہنڈا و خوش ہو رہا اور پھر مسجد میں آنے کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو روکو بھی مکمل کرتا ہے سہنا بھی مکمل کرتا ہے وہ خوش ہو رہا اور مکمل وجوہ کھودوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے شخص نے اس طرح سے نماز پڑھی آپ ایسے نماز مطالعے کرتا میں واضح پڑتا ہے پیرا بہ کہ اس کے سناؤ کی مفرت اور بخش ہوگی اب اسے جنگ میں داخل کیا جائے گا لیکن اپنے شاعر میں وہ کم کم یا اور جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے نہ وقت کا پیار نہ وبو اچھی طریقے سے نہ بہو مکمل نہ جو خود مکمل یہ نماز پڑھنے کے لیے دعا جاتے ہیں لیکن دل ان کا بہا سہا کرتا ہے نماز میں خوشو خود پیسانہ ہوا تو اللہ قلعے شاخر مارتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ایسے بندے سے نہیں ہے اب اوپر والے کی مرضی چاہے تو داخ کرے اور جو چاہے تو میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے اس لیے امام احمد رحمت امام رحمت اللہ نگر کرتے ہیں کہ رسول ابا میں شاطر ارے رکھو و انسلہ واس مسلح شکشک نے اچھی طرح کیا پاس ہو کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا سفام اور سنگا حامد ہاں اگئی اور انسان نماز کہنے کے لیے آیا اچھی طرح سے وبو کیا نماز کے کی لیے کھڑا ہوا وہ آمد عمار اللہ کی ہند بیان کی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی وہ مت اللہ تعالیٰ کی خوب کی بیان کیا اور جی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور اس نے اپنے دل کو نماز کے اندر مشغول رکھا دل اس کا بھٹکتا رہا آصف میں آپ نے ساتھ پڑھایا وضو مکمل اردو سرود مکمل وقت کی پابندی ایسا انسان پر نماز پڑھنے کے لیے آیا جب یہ شراب پیر کر کے مسجد کے باہر جاتا ہے نماز کے فارف ہوتا ہے پاپ نے ساتھ وہ اس قدر گنا سے پاپ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ مین وغیرہ لیکن ماں کے دیر سے سک کسی گنا سے پیدا ہوا تھا انسان اگر خوشوخب کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے فائدے مند ہے ہندا کرا تو میں ہوں گی سورات کامیاب ہوئے وہ جو نماز پڑھتے ہیں جو پھر سلا کی کے نماز پڑھتے ہیں ایسا نہ ہو, ہو کہ ہماری نماز کے خوشوخب نہ پایا جائے اور ایسے نماز پڑھتے جائیں ابو کو اللہ بالکل نماز کی طرح نماز کی طرح تیراوت قرآن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر اس وقت بھی خوشی پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہے آپ قرآن سنیں گے قرآن پر غور فکر کریں گے آپ کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو قرآن کی آیتوں جہاں اللہ نے وعید عید شناخت کی آپ کورونا آئے گا کوئی وارنیا بیان کیا ہے اس سے آپ اسرا کو نصیحت حاصل کریں گے اگر کوئی رکن دیا ہے تو اس کے بچانا دینے کے لیے آپ کے طرف کی طبیعت اور آپ کا دن آمادہ اور تیار ہو جائے گا اور جن چیزوں سے اندھا کارا نے کیا ہے ان سے آپ بات کریں گے اگر آپ کروانی آرات کا غور و فکر کریں گے اور غور و فکر کدم ان کے ساتھ سنیں گے تب خوش اگر آپ پیدا کریں گے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے وقت تو سارے فائدے ہاسل ہوں گے اسی لیے قرآن قرآن پاک شاستر معایا کہ لوہن کرنا حادل قرآن میں خرچ یا اللہ نے لوہن کرنا حادل قرآن اگر اس قرآن کام کو ہم اس پہاڑ کسی بڑے پہاڑ سے قابل کرتے تو اگر قرآن اگر وہ پہاڑ اس کے اندر اگلے سلیم ہوتی سوجنے سوچ بوجھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالا سماتے ہیں قرآن کی آیت پر دور فکر کرنے کے بعد اور قرآن آیات سننے کے بعد لہوا سے وہ پہاڑ بھی سے ایسے ہو جاتا اللہ رین کے حکم کے لیے اپنی کردھر وہ بھی شکر دیتا اگر پہاڑ کے اوپر سے قرآن نادر ہم کرتے اور پہاڑ کو بے فکر کرنے کے اطلاع ہوگی سر اس حالت کو یہ بڑی شہم آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قرآن کی بڑی ادبت میں تم تو سلو دے ہو سورج بوجھ رکھتے ہو ایک اور ہنر رکھتے ہو تمہارے اندر اپنے کبھی ہیں تم کو ہم نے ٹکفپور اور تفک پور کا ہم نے سرحیت دے رکھ دی ہے یہ قرآن جو تم کہتے ہو قرآن جو سنتے ہو اگر اس قرآن پر تم دل جگا کر کے دور کرو تو تمہارا دل ہوئے گا آپوں میں آنسو رکھتا ہے کہ تمہارے چتم پر کب کبھی تازی ہو جائے گی اگر یہیں قرآن پہاڑ کرتے ہیں تو پہاڑ بھی رہتے رہتے ہو جاتا وہ بھی اچھا تعداد لے کر رو پڑتا وہ بھی ہو جاتا اسی لیے سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت اللہ سک یہ قرآن کن کے ہم پڑھتے, پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور کوئی اصور نہ ہو ساری زندگی گزر جائے ہم قرآن کو سمجھیں دل لگائیں اس وقت تصور اور تصست ہمارے اندر خوشو اور خوشوں وغیرہ خوشو قرآن پڑھنے کے وقت تعلقات ہماری مکمل اتنا ہو جائے نمبر جب خطبہ دیتے تھے جب تک نمبر نہیں بنا تھا ایک کھجور کا تنا تھا اسی کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنا دست مبارک کرا کے اس پر ٹیک لگا لیتے تھے اور آپ خطبہ دیتے تھے چونے کے بھی لوگوں کو نمبر بن گیا ایک خاتون نے بمبر بنا دیا تو درخت سے آگے بڑھا کر کے آپ کا ممبر رکھا گیا آپ خطبہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے کہاں کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے پچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کو پا دائر کو فوٹ فوٹ کر کے روتا ہے ایسے ہم لوگوں نے سنا وہ سدور کے درخت سے رونے کی آواز آ ہے لگ رہے سراس کام نمبر سے اترے اور اس کے پاس آ گئے اور اس کو اپنے ہپاخوں میں دے دیا نبی رہس آفتا میں کاہوش ہو گیا نبی رہس آستا نے اس کی وجہ بیان کیا کہ کی بات اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہا تھا اللہ کے نبی رہا کا بڑا زبردست موسٹر ہے کیونکہ کی کی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم خطبہ دیتے تھے قرآن پڑھتے تھے جب مر بن گیا اب اپنی پہلو پہ پر وہ ہو رہا تھا دے. پھر میں او کر کے گیا تو میں نے اس سے اختیار کیا بتاؤ تم رو نہیں اگر تم چاہو اس میں کس طرح اگر تمہیں اس قرآن سے اتنا اپر حاصل ہوتا ہے اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہو تو نبی ساتھ ہے اس نے جنت میں کھجور کا طرف مہنگا ہر بھرا رہنا اپنے لیے گوارا کیا جب یہ بچا میرے سنائی کو خاموش ہو گیا میرے بھائی یہ پورا ہے لیکن سوچ برف سوچ آج لوگوں کو روحانی گرا کبوالی بن گئی ہے بچا کبوالی روحانی گرا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ میوزک کے اوپر روحانی کے رائے مل رہی ہیں ساری شہدادی کے رائے جو ہے روحانی کی بن رہی اور جو اصل اللہ کے سراور قرآن تھی اردو کرتے تو لوگوں کو ملنے کے لیے خیزان تیار کر دیتا ہے میرے ازر الحانی کے نا یہ قرآن شراوت نبی سے اللہ کا بار شاستر باتیں ہیں اگر یہ قرآن پاس میں نا کرتا پہاڑوں پر تو پہاڑ ہی روپر تھا میرے بھائیوں کو جو خوبصورت اپنے اندر پیدا کرو اللہ ہو تو صحیح کی روایت ہے آپ نے شاپ سمایا یا عبد اللہ ایک رویہ ابد کی محسوس ذرا قرآن کی تلاوت کروں ابد اللہ جی محسوس کر کے یار اسلام آر کرو آ رہی کب آ رہی کیا کبر کی بات ہے کبھی قرآن آپ کرنا پھر ہوا اور میں آپ کو پڑھ کر کے سڑو آپ نے شاپ میں آج ہمیں یہی حکوم ہے کہ تم پڑھو اور میں سُنوں یہ حد عبداللہ عبد اللہ جی محسوس حضرت مسود رضی اللہ کہتے ہیں اللہ سمان بھی اللہ نے میرا نام لیا ہے تمہارا نام لیا ہے پھر حضرت مسود رضی اللہ تعالیٰ تم نے شاہ کی تلاوت شروع کی اور نبی رہے کام بے جسنگ رہی پڑھتے جا رہے کر کے تقریباً جالیس آزاد پڑھتا ہے جب نہ مسود رہتی اللہ ہو تالا نہ ہوتے امت ان کے شہید وہ بھی اداری شہیدا کہتے ہیں جب اس آیت پر پہنچا کہ ابھی آپ کا کیا حال ہوگا جب ساری امت سے سوئے اداری شہیدا اور پورے وشن کے اوپر آپ بہت تباہ بڑا کر کے اٹھائیں گے آپ کی بڑی ذمے داری کبر آپ کا ابد اللہ کو مسود کہتے ہیں جب یہ سائر میں پہنچا تو اللہ کو آواز لگائی اخت اخت اخت اب اللہ رت کرو اکلا بس کرو اکلا رس کرو اب اللہ میں مسود ربی اللہ کہتے جب میں اپنی نگاہ آپ کے چہرے مبارک اٹھا کر کے دیکھ لی کہ آپ نے اچانک سب پڑھنے سے روک دیا اور بس کل دو اب آگے پہنے مکمل ہو گئی جدید گاہر گا ہو, ہو تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آسو بڑھ گئے تھے میری بھائی قرآن کا معنی قرآن کا مطلب قرآن کا تفکر قرآن کا تصور اور آپ دور فکر کریں گے خوش اور خبر پیدا ہونا تو ایک اہم ہماری اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم تمام انہیں کو بنائے بنائے خوش اور خبر سے نوازے اب کو آزاد کرنے پر اگر کہا کریں ابا من اوبی کبن کر بلّا رقشا ون تو آن لا چشمہ جشمہ تشمہ ابا من اوبی کم ہا بلا یہ خواب اہم ہے جس کو یاد کر لے اس میں خوش مانگا گیا ہے اللہ مجھے خوشی والا دل دے اللہ جیسے بچا رہا جس کے اگر خوشو نہ پایا جاتا ہو اللہ فنی کی اود دکھا ہمیں سننے کے ساتھ فرمائے جو بیمار شکایت عطا فرما جو بہو ان کے قرض کو ادا کرا دے فرح جو پریشانیوں کو دور کر دے سبوں دیکھتے ہوں ہر تا طالب کو ہدایت پہ لگا دیں دنیا کے ہر بےوارے مسلمان بھاری کی مدد فرمائیں ہر ایک کی مشکلات دور اللهم اكر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله رحمك الله إن الله يحب بالعدل رجاء خان وان قائد القربى ولنها على صلاحا ولتن كار يا ايها الذين امنوا لا تنسوا الذكرون وذكروا الله لذكركم وقولوا حقا على وذكروا الله سبحانه اكبر <تصفيق>